پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سوال نمبر تیس شیخ صاحب بعض لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کا بنیادی نظریہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے جو لوگ الیکشن میں حصہ لیتے یا جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں کیا تاریخ کے علماء ان سب کی تکفیر کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے مختلف حکم لگاتے ہیں یہ بہت بنیادی اور اہم سوال ہے اس کے جواب کے لیے کچھ تفصیل کی ضرورت ہے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں اس میں ایک تو نظام کی تکفیر ہے یعنی نظام کو کفر کہنا ہے کسی طریقۂ کار کو کفر کہنا ہے اور دوسرا کسی شخص کی تکفیر ہے یعنی کسی معین شخص کو کافر کہنا تو یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں یہ اس مسئلے میں بنیادی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی ایک ہے کسی نظام کی تکفیر کرنا اور دوسرا ہے کسی شخص کی کسی معین شخص کی تکفیر کرنا تو اس کو اچھی طرح سمجھیں یہ بات جسے جس سمجھ سماج گئی تو پھر اس کے ذہن میں پھر اس کے بارے میں کوئی اشکالات پیدا نہیں ہوں گے تو جہاں تک نظام کی بات ہے تو نظام کے بارے میں ہمارا نظریہ اور ہماری فکر یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ کفری نظام ہے سمجھ گئے آپ کہ یہ نظام یہ جمہوری نظام یہ کفری نظام ہے اور یہ صرف ہمارا نظریہ نہیں ہے بلکہ اکثر علما اور اکثر فقا کا یہی نظریہ ہے مطلب یہ کہ یہ ایک متفق علئی نظریہ ہے کہ جمہوری نظام ایک کفری نظام ہے تو ایک بات تو یہ ہوئی تو یہ نظام کی بات ہوئی البتہ وہ لوگ جو اس نظام میں شرکت کرتے ہیں اور اس کا حصہ بنتے ہیں مثلا کوئی ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو اس بارے میں یہ سمجھیں کہ اس کی اپنی ایک تفصیل ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے پھر یہاں ایک قائدہ اور ایک اہم بات یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے انتہائی حساس اور خطرناک مسئلہ ہے اس لیے اس میں بہت ہی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے یہ بہت ہی ماہر اور بڑے علماء کا کام ہے اس مسئلے کو تکفیر معین کا مسئلہ کہتے ہیں یعنی کسی خاص شخص پر کفر کا حکم لگانا اور کسی خاص شخص کو کافر کہنا تو اسے تکفیر معین کہتے ہیں تو اس تکفیر معین میں موانے کفر کو دیکھا جاتا ہے یعنی وہ کام جو کہ کفر کے معانے میں سے ہے موانے مانے کی جمع ہے یعنی روکنے والا یعنی یہ معنی ان موانے میں سے کوئی معنی اگر کسی شخص کے اندر ہوگا تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا مثلا کسی شخص میں کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے کہ جو کفری کام ہے تو اگر اس شخص میں موانے کفر میں سے کوئی معنی موجود ہوگا تو اس کی وجہ سے اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ موانے کفر کیا ہے تو مثلاً کسی شخص میں جہل موجود ہے اسے اس کفری کام کی حقیقت کا معلوم نہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو یہ کوئی کفری کام ہے اسے یہ بات نہیں معلوم تو یہ جہل اس کے لیے معنی ہے اسی طرح کوئی شخص خطا پر ہو اس سے یعنی غلطی سے وہ کام ہو گیا ہو اور قسطن اس نے وہ کام نہ کیا ہو تو یہ بھی موانے تکفیر میں سے ہے انسان پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا اسی طرح موان تکفیر میں سے ایک معنی تعویل ہے یعنی کوئی شخص معول ہو یعنی وہ اس کام کی کوئی تعویل کرتا ہو اب چاہے اس کی وہ تعویل باطل ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ تعویل اس کے لیے مانے بن جائے گی علماء کرام پھر بھی ایسے شخص کی تکفیر نہیں کرتے ہاں البتہ تزلیل ضرور کرتے ہیں تزلیل یعنی اسے گمراہ ضرور کہتے ہیں تو تعویل بھی معنی تقفیر میں سے ایک مانے ہے اسی طرح معنے میں سے ایک مانے اکرا ہے یعنی کسی شخص میں اکراہ پایا جائے یعنی وہ کوئی کام کرے اور اپنی مرضی سے نہ کرے بلکہ اس کو مجبور کیا جائے اس کام پر مقر ہو وہ تو یہ اکراہ بھی موان کفر میں سے ہے اسی طرح ایک معنی حدف الاسلام بھی ہے یعنی کوئی شخص نئے نئے اسلام میں داخل ہوا اور اس کو اسلامی حکام کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو یہ حدف الاسلام یعنی نو مسلم ہونا یہ بھی موان کفر میں سے ایک معنی ہے تو یہ کچھ مواع کفر ہیں البتہ یہاں ان کے بارے میں ایک اہم بات سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ان سب کے پھر اپنی اپنی تفصیل ہے کہ کون سا اکرام معتبر ہے اور کتنا اکرام معتبر ہے کس کس کام میں جہل معتبر ہوتا ہے اور کس میں نہیں ہوتا کس خطرہ کا شریعت اعتبار کرتی ہے اور کس کا نہیں کرتی کس مسئلے میں تعبیل معنی بنتی ہے اور کس میں نہیں تو اس کی اپنی تفصیل ہے ہر معنی کی اپنی ایک تفصیل ہے اور یہ تفصیل ماہر علماء ہی جانتے ہیں اور یہ انہی کا کام ہے تو یہ معنی کفر ہیں جس شخص میں یہ پائے جائیں گے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کروں مثال کے طور پر متضلہ متضلہ ایک گمراہ اسلامی فرقہ گزرا ہے ان کے گمراہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے حالانکہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے یعنی اس پر اجماع ہے کہ ان قرآن کلام اللہ غیر و مخلوق قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے اور اس اجماع کے تنازل میں انہوں نے فتوی بھی دیے ہیں مثلا مجموع الفتحہ میں ابن تیمیہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ فتوہ نقل کیا ہے کہ من قالا قرآن مخلوق کافر۔ یعنی جو شخص یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ کافر ہے اور اسی طرح کا فتویٰ اخناف کے فتوا میں بھی موجود ہے جیسے کہ نہر الفائق میں اور اسی طرح بحر الرائک میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ کافر ہے اور پھر انہوں نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے پھر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جیسے کہ خلیفہ مامون الرشید یا اس کے بعد واسق اور متسم یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے امام احمد بن محمد رحمہ اللہ کو سزائے دی انہیں قید میں رکھا کوڑے مارے اور ان پر بہت ظلم کیا اور محمد بن نصر الخزائی رحمہ اللہ کو تو اس وجہ سے قتل تک کر دیا اسی طرح بہت سے بڑے بڑے معتظری علما بھی گزرے ہیں جیسا کہ مشہور تفسیر آپ نے نام سنا ہوگا کشاف کا اس کے جو مصنف ہیں علامہ ذمشری کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ اس عقیدے کے بہت بڑے علمبردار تھے یہاں تک کہ جب یہ خطبہ شروع کرتے تو خطبے میں بھی اس طرف اشارہ کرتے کہ قرآن مخلوق ہے اور شروع میں ہی ایسے مقدمات ذکر کرتے کہ لا قدیم غیرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی قدیم نہیں ہے اور پھر اسی طرح چلتے چلتے آخر میں کہتے کہ انشاء کتابن یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب پیدا کر دی یعنی اشارہ اس طرف ہوتا کہ یہ مخلوق ہے اور پھر وہ اس پر مخلوق ہونے کا حکم لگاتے لیکن اس کے باوجود یہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے اصل بنیادی بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود آئمہ اسلام نے انہیں کافر نہیں کہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ کہ اجماعی مسئلہ ہے اس کے باوجود انہیں کافر کیوں نہیں کہا تو انہیں ایم اسلام نے اس لیے کافر نہیں کہا کہ یہاں ایک معنی تکفیر موجود ہے اور وہ کیا ہے تعویل یعنی وہ اس جگہ پر تعویل کرتے ہیں حالانکہ علما ان کی اس تعویل کو باطل سمجھتے ہیں باطل کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس باطل تعویل کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. اور تکفیر کے معاملے میں ان کی تعویل کو معتبر سمجھتے ہیں ہاں اتنی بات ہے کہ علماء اس بات پر ان کی تصدیق ضرور کرتے ہیں یعنی انہیں گمراہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ لوگ زلالت پر ہیں گمراہی پر ہیں لیکن کافر انہیں نہیں کہتے تو ہماری قوم کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ ان کی اکثریت جہل میں ہے لوگوں نے ان کے سامنے ووٹ کو مستثن بنا دیا ہے کہ یہ تو ایک اچھا کام ہے اور ایک, ایک مقدس امانت ہے تو اس وجہ سے یہ جہل ان کے لیے مانے بنتا ہے ان دم علمی لا <لَجَحْلَة> کبھی علم بھی جہل بن جاتا ہے تو بعض لوگ ان کے سامنے ایسے دلائل بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ووٹ کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں یا جمہوریت کے کسی اور کام میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی البتہ یہاں ایک وضاحت کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کام کو جائز نہیں کہتے بلکہ ہم اس پر حرمت کا حکم لگاتے ہیں کیونکہ یہ جمہوریت کی تشکیل کے نزدیکی اسباب میں سے ہے اور یہ قائدہ ہے کہ نزدیکی سبب مسبب کا حکم لیتا ہے تو لہٰذا اس پر بھی وہی مسبب کا حکم جاری ہوگا پھر اس کے بعد جہاں تک سوال ہے ان جماعتوں اور تنظیموں کا جو اس نظام میں حصہ لیتی ہیں اور اس کا حصہ بنتی ہیں تو ہم ان لوگوں کی بھی مطلقاً تکفیر نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ اپنے اس کام کی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اسلامی نظام لائیں گے اور اس کے ذریعے ہم اسلامی نظام کے لیے راہ ہموار کریں گے تو یہ ان کی تعویل ہے تو اس تعویل کی وجہ سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ تعویل بھی موان کفر میں سے ایک معنی ہے تو اس کی وجہ سے ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے مگر اتنی بات ہے کہ ہم ان کے اس کام کو بھی جائز نہیں سمجھتے اور اسے ہم شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم نہ ان کی تکفیر کرتے ہیں اور نہ ہی تزلیل نہ انہیں کافر کہتے ہیں اور نہ گمراہ بلکہ ہم انہیں خطا پر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اشتہادی غلطی پر ہیں یہاں ایک اور اہم اور ضروری بات جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہا کرتے تھے چاہے ان کی بات کسی کے بھی خلاف جاتی ان کے مقابل میں چاہے بڑے بڑے علماء ہوتے چاہے بادشاہ یا کوئی بڑی فوج ہوتی وہ حق کے بیان میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے یہ دیکھ کر کہ میری بات کسی بڑے کے خلاف جا رہی ہے یا اس بات نے حکومت کی مخالفت ہو جائے گی یا میرے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تو حق بات کہنے میں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے یعنی اپنی حق بات پورے زور و شور سے کہتے تھے لیکن اس کی بنیاد پر وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے اس کی بڑی مثال امام احمد المحمد رحمہ اللہ کا واقعہ ہے ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا اور اس وقت کی حکومت اور خلیفت المسلمین کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور پھر اس عقیدے میں ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی شریک تھے تو امام احمد ابن حمل رحیم اللہ نے یہ دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ حکومت وقت اور اتنے بڑے بڑے علماء کی مخالفت نہ کرو بلکہ وہ اپنے حق عقیدے پر ڈٹے رہے اور اس کے لیے قید و بند اور سختیاں اور مشکلات برداشت کیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ من منقول ان قرآن مخلوق انفہو و کافر یعنی جو کوئی یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ کافر ہے تو اب ہم یہ بات نہیں کہیں گے تو انہوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ وہ اپنی یہ بات پورے زور و شور سے کہتے تھے لیکن اس اپنی بات کی بنیاد پر کسی معین شخص کی انہوں نے کبھی کوئی تکفی نہیں کری کسی شخص کو اس کی بنیاد پر کافر نہیں کہا تو یہ ان کی احتیاط تھی اس لیے ہم بھی ایسا نہیں کرتے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ جمہوریت کی حمایت میں کھڑے ہیں اور اس کا حصہ ہیں اس لیے جمہوریت کو گفر کہنا چھوڑ دیں نہیں بلکہ ہم پھر بھی اس جمہوریت کو کفور ہی کہیں گے کیونکہ تابعین طب طابئین اعمت الاسلام فقحا اور محدثین کا یہی طرز و طریقہ تھا کہ وہ کفر کے کام کو کفر ہی کہا کرتے تھے ہم اگر پھر اشخاص میں وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ کون تعویل کرتا ہے کس میں جہل ہے کون خطا پر ہے اور اسی طرح کس میں اقلا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ پھر تکفیر نہیں کرتے تھے اس لیے ہم بھی ان تمام جماعتوں اور تنظیموں کی تکفیر نہیں کرتے البتہ بعض لوگ ان میں سے بعض لوگ جو کہ باقاعدہ جمہوریت کی دفاع کے دعوے کرتے ہیں اور لبرلزم کی دعوت چلاتے ہیں یا کمیونزم کی طرف یا سوشلزم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تکفیر میں توقف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان میں پھر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے تو یہ تو آپ کے سوال کی مناسبت سے جواب ہوا اب میں یہاں اسی کی ذیل میں ایک اور بات آز کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت اہم بات ہے اور کچھ گزارشات ہیں اور نصیحتیں ہیں اپنے ساتھیوں کو مجاہدین بھائیوں کو جو کہ سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر وغیرہ پر بعض جذباتی قسم کے مجاہدین یا مجاہدین کے حامی لوگ جب وہ مخالف جمہوری جماعتوں کے کارکنان کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات بہت سخت باتیں کرتے ہیں اور بہت سخت لیجا استعمال کرتے ہیں جمہوری لیڈروں کے بارے میں بہت سختی سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ انہیں کافر بھی کہہ دیتے ہیں تو ایسے مجاہدین یا مجاہدین کے حامی بھائیوں کو میں یہاں کچھ نصیحتیں کرنا چاہوں گا ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جب بھی کسی سے بحث ہو تو آپ اس نظام پر بحث کریں ان سے اس نظام کے بارے میں بات کریں آپ کا ٹارگٹ فیل ہونا چاہیے یہ باطل نظام آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس میں آپ جتنا زیادہ بات کرنا چاہیں کر لیں آپ کو اجازت ہے دلائل کی بنیاد پر لیکن جب اشخاص کا معاملہ ہو تو اشخاص پر نہ لگائیں کیونکہ اشخاص کے حوالے سے آپ لوگ باخبر نہیں کہ ان کی باطنی حالت کیا ہے اور آپ اگر ان کی حالت پر حالت کو جان بھی لیں تو اس کی تفصیل آپ نہیں سمجھتے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس اتفاقی بات پر بحث کریں کہ یہ نظام یہ نظام کفری نظام ہے آپ اس نظام پر رد کریں لیکن اشخاص پر فتوی نہ لگائیں اس سے خود کو بچائیں کیونکہ ہم کوئی خوارج نہیں ہیں کہ ہر شخص پر فتوے لگاتے پھریں یہ تو خوارج کا طریقہ اور ان کا مزاج ہے کہ وہ ہر کسی پر کفر کی فتوی لگاتے ہیں ایسا شخص چاہے تحریک میں ہی کیوں نہ ہو اور وہ یہ کام کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج خارجی مزاج ہے یہ خارجی مزاج ہونے کی علامت ہے کہ جب غصہ آ جائے تو اپنے مخالف پر سخت فتویٰ لگا دو کہ تم کافر ہو تو یہ اہل سنت اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ اہل سنت کا فتویٰ غذب کتابی نہیں ہوتا بلکہ غذب کا فتویٰ تو خوارج کا طریقہ ہے خوارج جتنا زیادہ کسی پر غصہ ہوتے ہیں تو اتنا ہی سخت اس پر فتویٰ لگاتے ہیں اہل سنت کا طریقہ ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ان پر کوئی بہت زیادہ بھی غصہ کرتا اور ان پر سخت فتویٰ بھی لگاتے تھا تو تب بھی وہ اعتدال سے ہی کام لیتے اور اس کے جواب میں اپنے مخالف پر سخت فتویٰ یا کفر کا فتویٰ وہ نہیں لگاتے تھے حافظ امن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع فتوا میں لکھتے ہیں کہ اہل سنتی عدل بعض ہم من بعض یعنی اہل سنت اہل بدت سے زیادہ عادل ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا مطلب یعنی اہل سنت اہل بدت کے بارے میں اتنا عدل کرتے ہیں کہ جتنا اہل بے ایک دوسرے کے بارے میں بھی نہیں کرتے اہل بیدت مثلاََ خوارج ہیں متضلع ہیں مرجیاں ہیں یہ لوگ اہل بیدت ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیدت آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حد سے گزر جاتے ہیں یہ تمام اہل بیدت ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں متضل مرجیا کو کافر کہتے ہیں مرجیا خوارج کو کافر کہتے ہیں خوارج متضلوں کو کافر کہتے ہیں تو یہ سب گمراہ فرقے ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے یہ اہل بیدت کا طریقہ ہے و متضر کا طریقہ ہے پھر ان کے مقابلے میں اہل سنت کا طریقہ اس سے بدل ہے اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ نہ یہ کافر ہے نہ یہ کافر ہے نہ یہ کافر ہے, یہ کافر ہے بلکہ ان تمام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ذالین ہیں گمراہ لوگ ہیں ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے تو اسی وقت آپ کے سامنے ایک خوارج میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ شخص کافر ہے یعنی علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ شخص کافر ہے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے انہیں کافر کہا اور یہ آیت پڑی کہ وہ ملنم کم انزل ما انضمل کافر ہوں اصل میں وہ لوگ اس آیت کا غلط معنی بیان کرتے تھے اور اسی کی بنیاد پر علی رضی نے کافر کہا تھا تو جب علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کریمت و حققن اریدہ بہل بات تو حق ہے لیکن مراد ان کی اس سے باطل ہے پھر علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اکفارن ہوں کیا یہ لوگ کافر ہیں تو فرمایا اللہ من القف ریفرو کفر سے تو یہ لوگ بھاگ کر آئے ہیں یعنی کافر یہ لوگ نہیں ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ امنافقون ام ہوں کیا یہ منافقین ہیں فرمایا نہیں منافقین بھی نہیں ہیں منافقین تو لائکر اللّہ اللہ کلیلہ منافقین تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اور خوات جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دو گھنٹے میں تو ان کی نماز ہی ختم نہیں ہوتی تو یہ منافقین بھی نہیں ہیں پھر پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں یعنی ان کا کیا حکم ہے تو فرمایا کہ قوم بغا عالین یہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے تو واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہوں نے انہیں صرف اتنا ہی درجہ دیا اور آپ دیکھیں کہ کتنا اعتدال سے کام لیا کہ وہ لوگ بھری مجلس میں علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ انہیں کافر نہیں کہہ رہے ہیں نہ انہیں منافق کہہ رہے ہیں صرف اتنا فرمایا کہ یہ لوگ باغی ہیں تو یہ کتنا زیادہ اعتدال ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کا یہی طریقہ اور یہی مزاج ہے کہ وہ مراتب کا بہت خیال رکھتے ہیں اس لیے میری تمام مخلص مجاہدین اور اپنے مسلمانوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہمیشہ مراتب کا خیال رکھیں اگر فرق مراتب نہ کونی زندگی جو شخص مراتب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ زندی ہو جاتا ہے اس لیے مراتب میں فرق کریں اور اس کا پورا خیال رکھیں پھر انہی مراتب میں ایک مرتبہ اور ایک بات کا خیال یہ بھی رکھیں کہ اس میں اپنے مرتبے کو بھی دیکھیں کہ میں خود کس مرتبے میں ہوں اور میری کیا صلاحیت ہے آیا میں اس قابل ہوں بھی کہ کسی پر فتویٰ لگا سکوں کیا مجھے اس فتوے کی باریکیوں کی سمجھ بھی ہے یا نہیں تو اس میں اپنا محاسرہ بھی کرنا چاہیے بعض لوگوں کو فتو کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ فتو میں بہت تیز ہوتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو تکفیر کے اصول بھی معلوم ہے اس کی کچھ بنیادی بھی معلوم ہے یا نہیں آپ کو موانی تکفیر کا کچھ علم ہے یا نہیں تو پھر انہیں سانپ سونگ جاتا ہے پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو میری ان جذباتی حضرات سے ایک گزارش ہے کہ یہ مسائل انتہائی خطرناک مسائل ہیں خصوصاً تکفیر کا اور قتل کا مسئلہ تو یہ سب سے خطرناک مسائل ہیں ان مسائل میں پڑھنا اور اس میں بحث کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس کے لیے علم کے ساتھ ساتھ تجربے اور مہارت کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان مسائل میں فتوی دینے سے بالکل اجتناب کریں ہاں البتہ نظریات پر رد کریں نظام پر رد کریں کہ یہ نظام کو فری نظام ہے یہ نظریات جمہوری لبرل سوشلسٹ یہ نظریات کفری نظریات ہیں اس پر رد کریں اس پر رد کرنے کی اور اس میں بحث کرنے کی آپ کو بالکل اجازت ہے لیکن اشخاص پر فتوی لگانے سے مکمل اجتناب کریں یہ میری اپنے مجاہدین اور تمام مسلمانوں سے گزارش بھی ہے اور انہیں نصیحت بھی قما علینہ اقبال